وبنبر مشعل طوب الصلاه ولا سيد المصل صلاه طوب الصلاه ولا سيد المصل وخاطر عندي يَا رَبِّ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَسْأَلُكَ الْهُدَى <سؤال> يَسْتَضُقُّ <مصدق> بِصْفَا إِنَّ دَعْوَةَ الْخَارِجِ من ن الشطبلدي له ال الرح ال رسوله نبي جلد كريم اللبين إلا الله وملائكة يسللون على النبي جهات الجهة الذين آمنوا صلى الله رسول اللہ کیا اپنی جی رکھ تھے سٹان والی نہیں سنا تو سنا نام کیا سی یار سو لگا پور گا ہے بل عزت جلا جلالو مر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حالات میں نفسانی تین تو نجات نجاتتا فرما حق سمجھ میں ہی مرنے کی توفری پتا فرم آئی مدرسہ فیضان رسول تربیت سلطان شریف ادار روحانی جلسہ برادر میاں محمد امان اللہ صاحب صاحب زیر محمد منصور صاحب اویلا نام رسم اور برادران شیخ محمد شفیق صاحب شیخ محمد رفیق صاحب روحانی جلسے کا اہتمام فرمائے اللہ تبارک وطال کے دارین خاندان سمایت فرمایا مختصر وقت کے اندر اج جناب میں رات جڑا موضوع دان کیا یعنی جانور ہمارے لیے در سے عبرت ہی ہیں جانور جڑے ہیں جانور یہ ساڈے عمرت نے اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماند ہے اتنے تس جو سنیا جن میں سنگیا سنیا میں نے اتنے وہ موضوع میں پورا نہیں کر سکیا پورا اج بھی نہیں ہونا لیکن چند کیمتی گلوں میں میں چاہنا کہ اسی موجود سنا کے چاہی محمد شفیق صاحب برادر میرے اثار فرما رہے سن مراج شریف کا میری طبیعت کچھ ایسی جس شہری زیادہ ضرورت محسوس کرنا انہوں پیش کرنا میرا شریف مبارک بہ مبارک واقعہ گھر چظیم لوجا سلبا پاک صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم وہ تو, تو سب بار ہار سن چکے ہو بار ہار سن چکے اہی گلا میں سنائی جا اس نو سبق تو حاصل نہیں ہونا جو میں آج موضوع پیش کر رہا ہے تو تمہوں وہ نوا سبق حاصل ہونا جا ساری زندگی سنی نہیں ہونا اللہ تعالیٰ بفضل و کرم دقت تھوڑا اب سفر طویل کرنا کاریاں ضلع گجرات پر جا کے پھر خطاب کرنا اللہ تبارک و نے ساڈے واسطے ساری اسلام واسطے سان اپنے نفس دی اچھی بری صفت دی کی پچھانے جانور پیدا فرمائے بے شمار حکمتوں سزا کون پہنچ با تھی تم لائی نیلا کلیلا سن علم بھی تھوڑا لگا تو جو علم جنہ حاصل کر جائیے مامولی کوئی شا بھی نہیں اس ذات کریم سڈا کیدا کی اللہ تعالی ساری مخلوق دا علم کٹھا کرو نا سارے انسانوں دا اللہ تعالی دے نبی سمجھو دے? دے سامنے پھر سارے نبیا کا علم کٹھا کرو سڈے نبی پاک سرکار دے علم سننے دے مقابلے دے اندر سمندر آن اللہ پھر سڈے نبی پاک سرکار کا علم کٹھا کرو اللہ تبارت کا یہ مثال بھی نہیں دے سکتے مور اے مثال بھی نہیں دے کیونکہ خالق صفت کی کوئی مثال نہیں ہوتی کی پیش کری بندہ جڑا نا یہ اپنے آپ دیاں چنگیاں بڑیا سفت اپنے وچوں پچھاننا اندر بڑا اور نہیں پچھاڑ سکتا میرے اندر کہ سفر چنگی ہے کہڑی بھڑی ہے کہڑی خوبی ہے کہڑی اہم ہے لیکن دوسرے وچ ویخ کے تمہیں فوراً احساس ہوتا اندروں کہ آم برا پیا کرتا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ باقی دی کائنات انسان واسطے آئینہ نہ جی اپنے چہرے سے جو کچھ ہوئے ہو انسان ممکن نہیں شیشہ سامنے کرے گا تو پھر آ جانا سارا کچھ کی چنگا انسان سفت کہی چنگی ہے کہڑی بھڑی ہے جانوروں ویكے تو بندے پتہ لگ جا آ جانور آئی سفت میڑی ہے چنگی ہے یہ میرے اندر ہے کہ آ نہیں یہ میں کھانا پیا پاوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جڑے بے زبان مخلوق جنہوں سمجھنے یہ اندر بڑے سبق رکھے نے بڑے عجیب حکمت دیا سے سمندر رب کے ٹھاٹا پہ مار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 خوبیاں اللہ تبارک و تعالی رکھیاں تے جہاں رکھیا خوبیاں اگا بیان کردے اللہ تعالی نے جانوروں کا خوش سمجھدار ہو ایک سورت کا نام سورت نمل ہے نملان چوٹی ایک سورت کا نام ہے سورت نحل لائیں شہد مکھی خود سوچو کہ حکیم ذات لطیف ذات جی کوئی کم بے مقصد اور بےہدا نہیں کرے وہ اپنے مبارک کلام حکم ایک, ایک پورے حصے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 یہ بندہ اللہ کا قریبی بن جاوے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام یافتہ بندہ بن جاوے ہوں بد ہود پرندہ کیوں اتنا اعزاز پائی کھڑا ہے انہوں واقعہ قرآن رچایا کھڑا ہے ہوں سمجھو سمجھا تو کدو سنیا ہونا عام سمجھیے آم گل یہ تو لکھنے کے فضل کسی منہ چ نہیں سنیا ہو گل کی حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی فوج دا مقدمہ تل جیش خود, خود نے بنایا نایا مقدمت تلجائش تا مطلب ہوں دا فوج رہ گیا اگر وہ حالات معلوم کرے تھے فوج پڑھاؤ کرے تھے روے تھے نہ روے کے حالات نے وہ دویوں پیش اگروں رہ کے پر کم کردہ تھی اس لئے نال بڑی بڑی فیفت کہ حضرت سلیمان پرغمبر علیہ السلام آپ جب نگاہ فرمائی تو فرمانے کی گل مت نظر نہیں آتا کیا میرے محفل چ کو نہیں کی گل خیر بادشاہی تفقد تو تفتیشا فرمائی خبر ملی روڑے کوئی نہیں آپ نے فرمایا جے کوئی نہیں تو جائے جی گا نا یا تے میرے اگے کوئی صحیح عذر پیش کرے تا جان چھٹنی چاہیے ازر پیش کرے گا میں سخت عذاب دیا گل یا جانو مار دیا گا توجہ فرماؤ گل سے قرآن کڈی اہمیت رکھے مسئلے میں بیان فرما قرآن پڑھا میں سرمایا ارل ہر کان بن شریل اولا اللہ اولا آج فرماندل نے جب تلاش کی فرماندل یہ گل ہے میں نے تو نہیں پستا یا چلے میں فلم ہے ہی میں انہوں ضرور آداب دیاں گا بڑا سخت اللہ شدید شدید عذاب دیاں دیا گا یا انہوں زبا کر چھوڑا گا یا سلطان یا روشن دلیم کو پیش کرے کہ میں کیوں محفل چ حاضر نہیں ہوں ایک حضرت سلمان پمبر میں سر آئے हाकिम इंज ना वे कि अपने अमले पंदे खबर होगा होनी चाहिए निगरानी रेखे कि हो सला दे अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं होगी सड़के जावा जो जिन बेशम समझ ला वे جی جانور بے شعور میں تو آپ سزا کی کیوں پڑے معلوم ہوا بے شعور ایسا ہو کہ انہوں بے شعور سمجھنے وہ بے شعور نہیں بھی اگے فرما دیتے ہیں میں سزا دا ہوں آپ دسا ہے جرم کرے جانور لیکن جب میں جانور حکومت ہے حکومت درد ہے اے ذمہ داری میں جاننا ہو سکوں ہر میں سزا دیاں گا میرا اس فرد جو پورا نہیں کیتا تو جو سجنا دسیا وے نہیں پیار سبقلان سجا دیں جب انسان کا پتر جرم کرے میر سزا چار رکاؤ کرو رات علی تقریر کا کوئی حرف نہیں آئے گا رات میں بولیا ان شاء اللہ سارا نویل گل اصل یہ میرا مطلب ہے سمندر جو قرآن والا ہے جی اجے معاشرے دیا شیا پلیتیاں خرابیاں اس قرآن کے لب لب کے تو انہوں نے چوٹان نہ ماریا جان بڑھ فائدہ کی ہوا بہن انسان مار نہیں پیارے سب کتنا آیا جانور ہو کہ وہ غلطی خطا کرے حلت فرما لا عذابا شدیدا میں لکھ کی میںوچ کے تو دیا گا پتا لگے کہ سنوے اللہ تعالی دے اللہ تعالی کا عدل بھی یہ ہوئی ہے جب کیا مرد دیہ مولا ہے کائنات نے جانور اٹھانے جس جانور نے جانور جانوروں ستا ہے بدلہ دے گا صاف ہادیف بخاری مسلم کے اندر میں سنگا والی بکری بے سنگھی نا سنگھ مارے نے مولا اپنا اگل و کھاندہ بند سام اٹھے گا لوگ سارے نگاہ رکھو دے جانور دے. میں کی عدل کرنا دیر سنگھ والا ہو بدلا لے گا سنگھ والے کو مولا چالا دسنا ہے عدل دل جانوروں عدل پکڑ دیں انسانوں میں عدل کی کرے گا تمہیں معافی کتنے لگ جا ہے سمجھ نہیں لگی تو سب پتا نہیں کتا بھولے پھر میں خیر حساب کی ڈر اور ستیہ جانوروں معافی نہیں تین میں کتوں ہونی بے نو نہیں تو اکلارے ہو جانی واہ بھائی واہ جے اللہ تبارک مطالعہ سب ناف کی جائے تو چڑی جائے چلو لوگ جنت رہتے جاؤ تو وہ جانور نہیں بولنے یا مولا سانو اقل نہیں فضیلت ساری یہاں سی سانوں بدلے پہ اکرا یہ بغیر بدلے تو توجہ تو نہیں فرمائی تیرے نات خون مکر ملا بخشیا پیا تے, تے سو جا کھا پیجا لین سورا لےنا سورا سان بے, بے خوف پیا کرنا ہے جنہیں جانوروں کے بدلے کرا سانو سام دے گا مجھ کوئی نہیں آئی جو بولن بولنے آدھی ہو تو پھر تسان تو بولنا ہی نہیں تا کچھ جان کٹ کے لے جاوے ایمان کٹ کے لے جاوے ماشاء ماشاءاللہ سخی لوگ ہیں نا جان لے جائے اصل کچھ آدھے ہی نہیں ایمان لٹ جائے جو مرضی کر جائے آپ نہیں کسی کو کچھ آخنا جنگل چائی بدلی کالی ہے سونا جنگل چوری ہے بزرگ فرما دے خضر علیہ السلام دے کپڑے کے کپڑے وی کے ہر کسی نے خضر نہ سمجھی سب بگیار انسانی شکل چند فرمایا مت دے لباس ہے دے ہویابن فی سیابن بگان ہوپڑیا موزی ایمان دے لٹے کئی مدرسیا کوئی سجا بنے ہو گے ر بڑے ہو گے ہاکم بڑے ہون گے ایسا وقت توڑا نال بہن والا بندہ نال بہا چوی گھنٹے کوئی پتا نہیں کی ڈنگ مار جا یا من چلی سو ہم نشی تو بندہ متمین نہیں ہوے گا کوئی پتا نہیں کی کر رہا ہے میرے اجوئی دور پہ چل رہے میں کسمیا پیار میں سمجھ آ رہی کوئی نہ سنا وہاں بہت بہت ہی گل چھوڑا میرو بہ فکالم تو ہت بے ہی تو یقین چٹ گزرے وہ داضر ہو گئے آ پوچھتے ہیں کدھر گیا اندر سرکار بڑی عجیب خبر توجہ كي خبرانو كي؟ کی؟ خبر كيانو كي کی بابنده؟ إني وجدتم رؤتم رأةً إني وجدتم رأةً تملكهم وأمتية من كل شيء ولها عرش العليم خدو البرناك بها الرجيم خبر لیا بند بڑھی دی حکومت الی تمرا میں رن ویکیو تن لے کوم ہم, ہم زمین جمع ملکر مردوں تے حکومت رن کی بٹھی ہے اللہ تبارک واطال نے ہو بردا کسا کیوں نال بیان فرمائے حدود نے ہو پرندہ پہ سی وہ خیرت گوارا نہیں ہومر بندے رن ہاک موڑے ایڈے گلے بڑے کھڑے نے توجہ نہیں فرمائی شکایت پیا لے پن کا شکایت پہ لوگوں گا لگا ہے اسان پہ اینڈیا اپنی سلطنت کدی رن مو نہیں لگتا اسان جانور ہو کے سرداری رن کو کدی نہیں دتی تیر کگاڑت نہیں آدھنے اشرف مخلوق ہے رانے سرتے رہے تھے لگے بیٹھے لرت تکھائی جی غیرت کی وجہ تو ہے اور ہے یس جدو شم س کے سب کے سبکے شوری جان ساری جانا پر میں انسان ہو کے سورج دی پوجا پاٹ پہ کر دے رب سونے نو, نو خدا سمجھ کی بجائے خدا منی کھڑے نے سورج نو دو وکھائی ایک کو نے رن دی شاہی برداشت نہیں کی تھی اللہ تو سوا عبادت برداشت نہیں کی تھی کیا مطلب رن دی شاہی نال بھی غیرت رکھی ہے اور اللہ تبارک وکالت کس ہو عبادت کے کفر تو سرکن بھی اس برداشت نہیں کی تا اسوریری فرمایا سمجھ آئی کوئی نا بولو سبحان اللہ ملتانی مجمعی خطاب شروع ہو توجہ توجہ بولو سبحان اللہ <سلام> اچھا ہوں ذرا توجہ فرمایا جی ایمان نال دسو پرندے ایک پرندے ساڈے واسطے کی سبق نکلے <سلام> رن دی سرداری کدی قبول تو سا سا نہیں کیتی <laughs> کیوں بھائی آپ دی شاعری قبول اج یہودی کوشش کی کھڑے لیڈیز فسٹ رن اگوں پر مرد جو کوئی نہیں مرد خسرے رہ گئے کھلو بھی ہر پاس سرداری رن دی تے ملتان کے بھی بسان چلتی ہیں رن کا سیٹان اگو کہ تے آپاں آپ ہی خسرے آ گال okay. سنو ادھر میں کوئی میں ہمیں نہیں پیاندہ اللہ میں اقبال گل کی تھی سنا ماں کلندر اقبال فرماندہ شیخ صاحب بھی تک پر دے کے کوئی آمین نہیں میں کالج کے لڑکے ان سے بد ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس ہو جب مرد ہی زن ہو گئے دے پھر سمجھا کے سناوا راجی بہت اللہ کلندر اقبال فرمایا کہ سارے شاید مولوی پردے کی گل چویں ابولی لڑکے انسا رکھ لالجی لڑکے مفت میں تو نو گئے کی مطلب کالجیا پردے مار ہوں کیونکہ کدی نہیں چاہتے ساری ماں لک ساری بین روکے یہاں کی کوشش ہوتی ہے منگی ہوئے جن نے کپڑے اتر سکتے جا کپڑے پوا کی گل کرو خواتین کا خیال رکھو تو جی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> راتی میں گل کر رہا نہ غیرت پردے دی بے غیرتی دے خلاف بول رہا تھا ایک خسرہ اٹھا خواتین نہیں نظر آ رہی آپ کو میں خبر اتری دا جدو چھپا من دی گال کریے, تے بچا من دی کریے اور لے کے جی خواتین کا خیال رکھو کی مطلب تزدیک چھپاونا بچا توجہ ہی فربائی جی میں ہنگال کرنا میں کہوں اے فیطرہ باسج گال ہو پی میں کہوں اے ظالمہ یہ توانو دا خیال ہن دا تے سانو اے کھچل کرن دی لوڑی کی دی تھی یہ توسان خیال کیتا ہے کہ کھوتے آن دنال فلم بنی یہ توسان خیال کیتا ہے کہ وہ چکلے دجا بیٹھی یہ توسان خیال کیتا ہے وہ بوشنال جا ٹکری خیال کیتا ہے چوکان دے اتنے ننگی ٹنگی کھڑی ہے تو چو... خیال کیا ہر تھان چڑیا اے ہلے تو خیال کر دے ماں سانے پریشان ہو جان رکھ کے اورت داستے مرد پھرنے کتے خیال رکھے مرد پھرنے رکھ تیال سے سان بولن دی لوڑ نہیں سی پہ تیری ماں بہن سیدہ خاتون ہے جنا تے گھر کا شاہدادی بن کے بیٹھی ہو گھر کی شہزادی ماحول معمول ہر پاسمجھ آئی کوئی نہل دے کی در فرما اکمال اگمیا شیخ تو کے کر مکرر بولوی کدی پردے کی تکریر کرتے غیرت ہوگا کرم لکھن دو کی د گے توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں کو ملازم ڈوگر پیا کو فلانا پیا کو فلانا پیاؤں پیاؤ پیاؤ چلیا ہے نو چلیاں اتری دا ایک دی اللہ د فل میں ہزار ہی مان کا دودھ پیتا ہے غیرت دے سبق حاصل لاہور چلے جاؤ بیٹھک جا رہولہ کرنا اٹھ دن دن اگر آواز بیٹھک کے تینوں سنی جاوے میرا دبان سر وڈ لو ساری جمد بچی باہر نہیں آئے جم دی تھو یہ گل یہ گلیں جی جی ول ہوتی وہ فل لگتا کہ نہیں پیر باہو فرمانا کل سنگ سنگ کریے لاج چائیے ردی میم باوی مکے لے جائے چلیے سبحان اللہ کوئی حام ہی نہیںفت میں کالج کے لڑکے ہیں ان سے بدزم ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا صاف صاف پردا तब मर्द ही जन हो गए। है। मैं एक मोटी जी मिसाल देना सानू रंगा वे खैन मूह लुका लग पे ते जो सकूली पेंटू जा रहा हो ہوپڑا لا لیا بندے داڑی رکھیے پگ رکھیے ہے پیا دیسی بندہ جاوے عورت ویے گی چھپا لگ پہ گی منہ اپنا سمجھے گی پینٹ والا خسرا جانا پیا ہوے تو اس وقت جیڑا پایا ہے نا وہ بھی لا چکنا اس آخر تو کی لکنا اپنی جنس تو کی لکی ہزور نے فرمایا منت شبا بے قو مین فاؤ مینو جا کسی قوم مشابت کرے وہاں जिन्हें आप अपने मुंह छिल के जे रब उ वाल रखे फर्क मरते औरत रखे छिल मुन के ते औरत भी औरत बने औरत ने आपे समझना साम है और तमजो नहीं फरमारी मरे बाल सूरत असं खुदों की गलत नहीं रखी ओनू गवारा नहीं होद्या में उठे औरत हमे सरदारी करे योजी सुूल आया उन्हें थां थां तिरन की सरदारी चा कराई अज चाली बंदा थाने वेच गवाही दे एक पासे करन हो चाली बंदे दिन मनी चली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 یہودی آخٹ مارنا کافر کرنا قرآن چلانا الٹ قرآن آخر دو رن دی گواہی ایک مرد برابر میں آخا گا چاری مرد ہو کا والی کافی گواہی مرو تو پتا نہیں کہڑے پاس تر پی توجہ نال بولو اللہ पर एक कौम बाबा ये जान के वोट दे के देते मतलब तख्त बाह बाद नदीर बनी नी चलो शुक्र इत हम मर तो पते लगन के रब आखेगा वही मानो तुद हु तो भी सबक नहीं थी हासिल پر مرچا کس موسم لگتی ہیں اگو ایک سیاح بیٹھا جچے اور موسم کو نہیں ہوتا الحمد الحمدللہ میری دعلا سچ تکھے سچ آمین گال سچیاں سنا اور کن سے واگ جمر کو, کو نسے چشتی دی گل توڑ پیش کرے آ, دشمن بھی کے گل ٹھیک کرنے سمجھا جی سان سمجھائی کہ کفرت رکھا جائے ہو گارا نہیں کہ رب تو سلا دجے د یارانہ جوڑانی بادل تو بھال لو یہ سرف کر سجنا افسوس ہے ہو مسلمان ہوے رب نال ہاؤ پھر کافر یاری ہوے کفرال رتنا ہوے کتری کتریاں میلے میں شریک ہوے عیسائی کے گرجیا میں شریک ہوے ہو یہودیاں ہر پاسے یاری ہوے ہو لکھ لانت جیسے گیرت پرندے دکھ نہیں اے مسلمان اکھا مردہ حقدار کیںے میں قسم خدا دی کر کی کرکیہ مومن منظر خیرت بلکہ منو آخر دے اسلام سارا ملک بھی گیرت دے عزت دی غیرت رکھ دین دی غیرت رکھ رب دی غیرت رکھ رب کے رسم کی گیرت رکھ اہل ویت دی غیرت رکھ رک، رک، صحابہ دی غیرت رکھ ملیاں کی گیرت رکھ ج اپنے مالا کے قریب ہوں جس اچھا یہ قصہ مبارک سی تھے اس تو سبق یہ ملیا ادھر رن دے بارے بھی غیرت رکھنی کوفر ٹھیک ہے سکول رن دے بارے بگرت بنا تے کافران کا دوست گلام بنا سر سید نے کہا مسلمان اگریزوں کے دشمن تھے انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے میں تعلیم کے ذریعے کوشش کی تاکہ یہ پس میں بھائی بھائی بن جائے ٹھیک ہے بنے کھڑے کدھر جاوا میں ہر سبق جانور کر لوا رب دے, دے میں کی چونٹی تھلے اس تو, تو ہوگ سنے اصل من ہور رنگے اللہ. سبحان اللہ سونا عشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إلى ذو على واد النمل قالت نملة يا أجل أجل يَا لا, لَكُمْ وَهُمْ لَا <يَشُغُرُونُ> <تصفيق> <تصفيق> ذرا ڈٹ کے بول جی دے سبحان اللہ اور باقی دیا گل سنی کھڑے مولویاں سرفے کے وہاں درد واسطے گل کھنی ہے پر فقیران دے سبق قرآن دور اپنے نفس کی سلاح دے ہوں نے آ نو ن تینوں کٹ کے داں سر کے جا چی دا جا لکڑا کھڑا کیڑی لا کیوں استمام لکھے پیاؤں میں اس دا ہے اسے علم دی گل کی ہے بڑی سونی گل کہی علم دی جدو واڈی تہ پہنچے جتے کیڑیاں وستی سن حضرت اپنی فوج لے کے نیڑے جدو پہنچے نہیں چونٹی رکھ لیے کیڑیاں لوگ کیڑیاں مر جاؤ اپنیا خوڈان کدھر سنہ مان سے سنہمان کی فوج لشکر توانی بے شویری تے بے خبری دے دن لتار نہ چھوڑ بزرگ فرمانے رہے اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں احمد بخشی کہ نام سورت نملے کا پہ گیا ہو اس واسطے اس نبیان دی تے دبیاں دی فوج دی دوں تے تبیاں دی فوج دی سبحان اللہ انسان اللہ کی مخلوق دے نال، ہم, در دی، ہم در دی در سبق نو, سکھائے، نو پڑھائے اللہ تبارک قرآن ذرا ڈٹ کے بول جی سبحان اللہ اور باقی دیا گلا سنی کلے مولویا سیر و رد واستے گل کھنی ہے پر کھڑا کیڑی لو کیوں استمام لکھے پیاؤں میں اس ہے؟ اسے علم دی گل کی تھی بڑی سونی گل کہی علم دی جدو واڈی سے پہنچے جتھے کیڑیاں مستیاں سن حضرت اپنی فوج لے کے میرے جگہ پہنچے نہیں چونٹی آئیے کیڑیاں کیڑیوں مر جاؤ اپنی خوڈوں میں کدھر سلیمان تے سلیمان دی کی فوج لشکر بے شوی تے بے خبری دن لتار نہ چھوڑ بزرگ فرمے رہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیڑی نی عظمت بخشی کہ نام گیا نام پاستے اس تے نبیاں نبیا فوج تے نبیاں کی فوج دلہ سبحان اللہ, اللہ دی مخلوق کے हم دردی, हم دردی دا سبق نو سکھائے, نو پڑھائے اللہ تبارک مرتالا وہی گل قرآن نقل فرمائی او کی پی دستی ہے کہ سلمان سے سلمان تو فوج بے خبری لٹال نہ چھوڑ کی مطلب کیلی بھی علم رکھ دی نبی ہوں نے نبی سنگت بہن والے ہوں وہ جان بوجھ کے کبھی کسی زیادتی کرنے سبحان اللہ وہم لا یشعرون جنے اونے تے نبییاں دے غلاماں دی سونی صفت معلوم کیتی سبحان کیڑی نے یعنی دوجے لفظاں وچ اللہ دے پیارے بندے انہاں دے بارے کیڑی معلومات رکھیا ہے اے جان بوجھ کے کسے پیر نہیں گے لگے نے بندے ہوئے نگاہ نہیں پی فوج ہی لشکر دے تھلے ابھی آ جائیے یہ مطلب نبیا کے گلام کسی وی جان بوجھ کے کر دے ٹھیک ہے بزرگ فرمانے نے اتنے نقطہ پیار کرنا کہ مرو یہ سلمان علیہ اسلام دی فوج یعنی حضرت سلمان کی سنگت بہن کھلو والے بندیاں دے بارے کیڑی یہ نظریہ رکھی کڑی ہے کہ یہ سڈے جانور جان بوجھ کے پیر نہیں دیں گے کہ تمہوں شرم نہیں ہوں دی وہ بئیمان کڈے عجیب نے جڑے آخ امت رسول دے ہاں تے دے کہ سید انسان آج سنگت بننے والے صحابہ نبی بیت بہت ظلم کرتے رہی فرمائی ابو بکر امر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت چہن والے کیا وہ خاتون جنت تے ظلم زلم سلیمان پیغمبر دے نال بہن والے کیڑی نہ مارن مان اللہ،, اے مان اللہ،, اے مان اللہ تے کالا کتا یہ بہ کے سلمبیا سنگت چہن والے تھڈو نبی دی بیٹی نو مارن پھر سڈ نبی والے تو سلیمان چنگے رہے توجہ نہیں وہ فرمائی اچھا ہوں اتنے اصل گل سناوا جی سناونا چاہتا نبیا دی سنگت بہن والے لشکر جانور تے بھی ظلم پیر جان بوجھ کے نہیں تے یہودی دے بہن والے योदी की संगत बहन वाले वो इंसाना लतारी जुकाना ढाई जा रेड़िया चुकी जा कच्ची आबादी ढाई जाए अपने दस दस मुरबे पारक बनाए हो जेद सवेरे बंदर वागू नचने کیے آخ جی رچھاں ہے پر رچھا تو پانچ دے کھیلنا رچھا تن مربے کے پارکے گریبوں بہن دی اجازت نہیں دینا جے دے جل کھانا ہے پھر سواد ویکو عجیب وسے سڑک تہن نہ دین اس میںلال روزی نہ کما دن دیا دی دی آبادیاں ڈائی جان یہاں کی ساری طاقت صرف گریب نٹن فنڈنس کھڑی یہ ہے یودی کی سنگت باعث مان کی سنگت باع یت مسلمان لتا جان بوجھ کے اور دی تعلیم حاصل کرانور چلو ہوں ہوں آخری گل گل مکانا تو گل آخری ہے تھے تھوڑی لمبی یہ پیا کرنا شریعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے اندر جڑے درندے ہوں نے نا درندے درندے جان چیر فاڑ کے جانور نو کھانے براہ راست چیر پھاڑ کے گوشت جانوروں کا کھا یہ کیا آخیا ہے درندے اگر انہ دی شریعت مستفا وسلم دے مطابق چا کرونا تعلیم تربیت بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تے انو چھڑ دو اے جانور نو پھڑے تے نپے کھائے نہ کیونکہ جب تربیت ہو جانی ہو میں دسا گا اس ہاتھوں مرن والا جانور بندے تے حلال ہے کیسی عجیب گل پرانے مزید سنا بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نا کوئی نہ جنگ نے درندے جڑے جانور زخمی کر کے کھان مقلبین مکلے بیہاں جانور دوتے حملے کرن دا کرپن دا ول سکھایا یہاں دا ماریا جانور بھی تھوڑے ہلال ہے قرآن ہے خدا اللہ اچھا لیکن اتے ایک شہ ن سمجھ والا ہے کہ یہ جانور کیڑے کہڑے بھاویں پرندے ہون باہے زمین تو وسن والے جانور ہو جڑے درندے مطلب باز شاہی اوک گرج جہے جانوروں تسان پرندے نو سکھا لیا سکھا کیوں اگے دسنا کدو سکھ جائے گا سکھا لیا انہیں مار ل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 وہ لکھ پڑھاؤن کی آدھے کیوں وہ دلیا سردار ہے میں سوچتا تھا یہانا چلان کیوں کیا اس واسطے کہ ہر جانوروں ما دیرت دی ضرور ہے لیکن واحد جانور ہے جنہوں ما دیرت دی نہیں ہاں یہ مشترکہ استعمال کرتے ہیں ایک ماڈی میں کٹھے کھلوک یہ سور کی سفت ہے کر کے کوئی جانور کتے نہیں کتے لال لال مردے نے مشترکہ کھاتا نہیں چلن دیں گے لیکن یہ بختالا ایڈا سخی ہے اور جڑی قوم اندر گوشت کھاے وہ او بھی اوے ہی سخی ہوتے ہیں انگریز اٹھ اٹھ دا دہ مشترکہ ایک مادی کیوں ہمیشہ خوراک دا بندے کے جسم بندہ ہند پڑے بانگ وہ بانگ پڑھدیا اللہ اکبر کرے بانگ پڑھد تالیاں مارے کسی وہ پوچھا بانگ تو بعد اتری دیا تالی والی بانگ اصل نوی دیکھی اس آخر میرا کسور نہیں میں ایک بار ہو گیا تھا بیمار تو من خرے کا خون لایا وہ جب بانگ پڑنا تے اندرو خون ٹپدا ادھر اللہ ہو اکبر نکلتی ادھر اثر ہوں سیا آرام د حرام دا مال نہ کھاؤ حرام دی خوراک نہ کھاؤ نہیں تو کم ہر دے آڈے نبی دی شریعت فرماندی بندے دی مسلمان دی عبادت دے نو حصے ہلا لے ایک حصہ باقی عبادت آخو تو اس سلسلے امام دی گل سنا وا گل امام ال ہر مین جہاں امام ابو المحالی اب تو اٹھ سال پرانے امام امام دے استاد بس ہوں میں آگا کی دساں جنہ شگر گزالی شکر دوڑا وہ کی شا سی جب جمے نہیں آپ دے والد نے آپ کی گھر اپنی گھر والی آپ کی اپ, آپ سرکار امام الہارا دی والدہ مسجم وصیت فرمائی نسیحت کی دی میں خاص کمائی دا ریز کا رسک اپنے پتر نو دے رہے خبردار پورا دھیان رکھی کدھر کتا ہی نہ ہو جاوے ایک والا امام الہارامین چھوٹے بچے سر دھ پیڈے آپ روئے نے کنالی گوان لڑائی بیٹھی تھی امسائی سائی انہیں دھوڈ چاپی لایا دو چار کترے منہ مچ گئے نے آپ سرکار دی دیال کا مستما چیتی کھویا چھتی کھو الحرم ہومام الحرام دالد پتہ لگ گئے فرمایا بڑی وی خیالت کی تینوں کی پتا میں کن پا کر کھلانا سن مفتا ہو سا کتاب دے اندر امام تاش کبرا دادا نے لکھا ہو فرمایا ما کمام ایڈے ای وڈے امام تے بن گئے سن پر جب کوئی مسئلہ اڑا سی سن اسمسائی جے میری ماں کا دا دارا کبھی مسلے میں بیٹھ دا نا دے تو خیر ہوں پیند سارا حرام ہے سارے بوتل ہی حرام لگی گلمی نہیں رہے رہے ہوںفتی نے اگلے دن میرے کو منڈا بیٹھا اتنے لاہور مفتی صاحب تقریر کر رہا سی کہ لگا میں مستند آلے میں دین ہوں میں نے باقاعدہ فلاں مدرسے سنت حاصل کی ہے وہ چور میری تقریر سن کے تے میٹرک انہیں چھڈی تھی ہوں انہیں درس نظامی والے اتنے بندے کو شروع کیا مڑا سیاح ہے تے وہ سیاح سی تو میٹرک تکریر سن کے oh, وہ کر کے مفتی صاحب فارغ ہوئے تو آتا جی ہے حضرت <laughs> <سم> <laughs> <laughs> oh, جی مست کہ ہے اس فائل کا وہ آدھا چلو یہ دس چی میں دسیا یہ دسو مفتی سا گا سا آدھا اس مفول کا وہ oh, آدھا حضرت جی اس فائل میں اس مفول آکے جانے جی اس مفوائل آکے جانے جی تھی ہالے بھی مفتی جے جی. <laughs> جیسے ہوں شوکا سیال اس قوم کا مفتی لگا فرد پتا نہیں مفتی کن لگے پھرتے ہیں وہ آدھا ابھی چشتی جھوٹ بولتا چی آپ ہی جھوٹا تو چی سارے منع والے جھوٹے ہیں کیوں آپ فون کر آند... آندنے... مند... سارے پگا بولنے آپ تو بعد چشتی پہ بولنا ایڈا جھوٹا یہ انہوں پتا نہیں بھی جھوٹ کی حقیقت کی اس سلسلے چ ایک گل سنا چوڑا. بولو چشب کی کوشش اللہ جمے رد نہ صحیح منازر کرے گا میں چلو ٹھیک ہے آن دے میں اور قرآن دی گل سنا وا قرآن فرماندہ پل فالا ہوں کبھی رو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت بنے نے کون پوچھ ہے دس کا بنیا آ فرمانے نے آ جڑا تا وا بت ات نے ایمان مان دسو کیا انہیں بنے سن مرو بولو تو صحیح سبحا حضرت ابراہیم علیہ سلاح تو و تسلیم کی آخے گا ہون حضرت داؤد علیہ اسلام دے کول آئے فرشتے آئے داؤد سلا تو تسلیم کو ملائکا ہوں فرشتے آن کے آخر ہے کہ میں قرآن پڑھو یار آفزو اخی اخی تسڑوں نہ آ جا ولی آ جا تا فرشتے آن کے آخر میں کہ حضرت جی آ میرا برا دنبی، ہے اندیا نے 99 دمبیاں میری ایک دمبی فرشتیاں دمبیا ہے سر توجہ نہیں فرمائی ہوں اس سلسلے تمہوں امام جافر سادک کی گل سن جعفر صادق. سنا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمام جافر صاحب اے سامنے ہاتھ پڑی بیٹھا آداب مریدی شیخ ابن نجیب سوہروری بہول ہقس بہل دے زکری ملتانی کیسی گل بہل پاک سرکار مرید نے شیخ شہاب سور وردی دے اور شیخ شہاب سور ورد مرید نے شیخ ابو نجیب سور وردی دے اور شیخ ابن نجیب سور وردی مرید نے گوس پاک بگداد بولو اللہ لیک اچھا امام جافر سادت سرکار آپ کا منصور منسور دی کچہری دے اندر مناظرہ ہو گیا مرجی دیر او فرکے دا ایک بندہ سی جی گناہ جنہ مرضی کرو کچھ نہیں ہونا وہ اہل سنت نہیں ان مرجیا آخیا جائے جا گناہ جو کرو جو مرضی کرو کچھ نہیں ہونا تڈے بندے کون جی آدھے ڈرنا کچھ نہیں ہوگا موجود ہے ان کے بندے کون اج داتھ دا زور تھے <تصفح> اتنے آندے نے محل میں ہوں میری المتے ن پوچھو مجھے دیکھ کر جام کو بھی آ گیا پسینا کمینا سدکے سد کے ایڈی بلا کہ مینو دون لاک جو ویک پسینے چھوٹ پین دو لکھ خوشراہ اللہ اکبر بروک اس قضاب نو نپ دنیا دی اگ دے لو ویخ پسی نو آج نی فرمائی سدکے جا بہرحال گل جنیاں مرد بنائی دو کی لوگوں oh. امام جافر سدرا پیا مرجی آپ سنی سرو مرجی سی جی گنا کران کچھ نہیں ہونا سمجھنا جڑا اج م آ گ مرضی کرو کچھ نہیں ہونا سمجھ لے جا کے پتا نہیں کہ نپ لینکی چڑے سمجھ آئی کوئی نہ اچھا اور مناظرہ پہ پیاد ہے سرکار دا آپ فرماندے نے نبی پاک سرکار کی کچہری مرجی پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا نو قتل کر درجی اگوں حضور پاک دے دور چ مرجی ہے ہی کدوں سن آپ فرمانے او دین آ کتھوں گیا جا ہزور دمانے کو گل مولانا محمد شروی دے بارے بھی مشہور ہے آپ مناظرے دے دوران بھابی کسے آخیا ہونے آخ ہوئے منازرے چل ہو رہی تھی آپ فرم جائے کے نا جی اپنی مولانا عمر سان او کچھ چ بیٹھے مناظرہ کر رہا ہے جتی کچھ بھابی پوچھا کی تک کرنا کچھ کیوں لی بیٹھا وہ آتا ہزور دور جبھی جان اگوں لے لوٹ بولی حضور دے دور جبھی آئی کدو سان انہیں آخیا تو ہون کتوں نکلا گل میں سنی تیق نہیں جے گل واقعی دی ہے تے پھر امام جافر سادک والی فون امام جافر سادک نے فرمایا مرجی پیش کیا گیا حضور دی کچہری اندر آپ نے فرما قتل کردو آ اس لیے مرجی ہے کس آپ فرما نہیں جا دیج کتوں آ گیا ہوں مر جی چپ ہوا تو اگو آلور تھوٹ بولے آئی یہ گلے ہلور دے تو بڑھا لی آئی آ فرم تس بلفالا حضرت ابراہیم والا حضرت داود آسہ پیش فرما کے آپ فرما دے ہوں یہ آخین فوح تل کفر بے پریشان ہو کے چپ کر گیا سجنا اسے کتاب ناول منی تین دن لکھیا ہوئے اے واقعہ بھی امام ابو جا امام جافر صادق سرکار کا وہ بھی لکھیا ہوئے نال ساری گل کے آپ فرما دے اللہ دے فقیر صوفیا لوگ جڑے نے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 آگ شوکیا دس جلسے کرتے توڑ چکا تمجھے تو تیرے کو پڑھ نو سرو میں تین کریما پڑھاوا تین لگے ہوتا کتنے ہاں میں کسمیا پہ وہ استاد میرے کو پڑھا وہ پڑھے کی پتا علم کی ہوں میں کسی فکیر کول میں کسی وقت دونوں تربیت یافتا ہاں اللہ تعالیٰ فدلو کرم کے اور سن اتنے گل سنا میں سنا چھوڑا سارے وڈے استاد نے مولانا منظور احمد صاحب نواں جنڈا والے میا آپ آخری دورہ تفصیل قرآن پڑھا رہے سن سائی وار نہ چیز اپنے سنگیل ملن گیا زیادہ تک آپ اتے گزرے شریف تشریف فرماد گئے میرے استاد جنہ کو زیادہ میں پڑھیا وڈے استاد دونوں بیٹھے اتنی جا بیٹھے ہوں میں جھوٹ بولا ایمان نفیب نہ وڈی گل کوئی نہیں جا بھٹے آ شروع ہو گئی وڈے استاد فرماندے میرے استاد صاحب فرماندن مولی رشاد جی میں انہوں کی عادت مبارک سی مولی رشاد بارے کچھ نہ آخیا نبی پاک دیا مسدق اگوں فرمان لگے یہاں کا چھوٹا بھائی میرے متعلق لگے دے چھوٹے بھائی صاحب استاد وڈے ڈے غیور بندے تے اڈے بے پرواہ بے نیاز بندے سن وہ باوے جننے مرضی انہوں دے مفتی شگر سن وہ کسے نو جمع لفظ نہیں سن بولتے آپ فرمان لگے یہاں دے بھائی صاحب میرے چھوٹے برا دے بھائی صاحب میرے کو پڑھنا اس سے آئے جنڈا والے تو وہ اسی طرح باہر تے ہر پاسے گلیں سکولوں کے خلاف کردے سن تے بڑے سخت بولتے سن ڈرتا سا میں دسا جا رہا بےزتی نہ کوئی ہو جائے دیکھیے ہر پاس لگ پہ بڑے بڑے دار نواب لوگی نیا بڑے آ کے بےستتی نہ خراب رات آت خواب پیا ویکھنا میرا جتھے کتب خان ہے چار پائی پیے انہیں بھائی صاحب میرے بھائی صاحب ہالے بالکل اسے پتلے دہی شریف کونی بالکل چھوٹے جگہ لیکن غیرت دسر چشمہ ہے جو اللہ دن تو میرے قد کاٹ سارا کچھ اسی طرح تقریر سنو تو مین بول جاؤ اکھینن میں منجی تے، بیٹھ کے اسی طرح لبو لہجے سخت نال گلا کر رہے اور میں رہا کہ حضور سید عالم سرکار تصدیق فرما رہے ہیں اور فرما کہ یہ سارا کچھ حسن نیت تے مبنی ہے میں نے وے استادوں کے لفظ یاد ہیں کسم خدا دی میں جھوٹ بولا قرآن سامنے پیا ترقی بیٹھا میرے نال حاجی آفتاب سی اسلے جڑا نال گیا سی حاجی آفتاب بصیر دسیرپور ضلع کالا او بندہ ہے گلا اس گل کا اس لیے نیت مبنی دور پہ فرمان د استاد صاحب جب میں اٹھیا اجازت لئی اجازت لئے اجازت دے وڈے استاد چار پائی تو اٹھ کھلو تے جڑے کسے شگر داستنیتن اٹھ دے اٹھ کھلو اٹھ کے فرماندے نے اپنے بھائی صاحب ہو رہا نو میرے ما سلام آکھے آجے اور انہا نو آکھے آجے میرے آستے دعا کرنے اور سنو پھر استاد دا, دا چہلم ہوا آپ اسے دور شریف کے دو اتنے قرآن کی تفسیر دا دورہ پڑھان دیا وسال فرمایا سا وا استاد بڑا ہی درویش نیک بندہ اللہ دا مرد مجاہد انہ دا چہلم سی پورے پاکستان چڑے بڑے فن خامل مولوی ادرات اتنے سن میں تکری آخیا گیا اشرف سیالوی صاحب تقریر د آخیا گیا میں سیالوی صاحب تو پہلو تکریر کی میں اٹھ کے تے سارا واقع بیان کیا استاد صاحب بیچ بیٹھے سن سارا سنیا اس گل کی تصدیق کی چپ رہے گل صحیح پیا کرتے سجنا اللہ کے فضل مدینے والے دوج درنا میں کچھ بول کے میرے کول شہی کوئی نہیں لگا پھرنا ہونے کھا بولے کھا توجہ نہیں فرمائی مارو نا بولنا ٹل لایا سی اگلے جب جیل جان جیل جان تو پہلو میں نو اللہ سونے نے ایک فریاد بار گاہ رسالت سالت لکھوائی سی وہ دو مصر سونا ہوا شیر میرے آقا میرے مولا میری جان سو کوئی سہارا نہیں ہو میرا ेरा मोह सोल मेरे आका मेरे मौला, मेरी जान सोलिया रल के दुश्मन सारे तेरे है चारे पांसे पाए घेरे और मैंने तो पता नहीं थी भी घेरे पैने उसमें घेरे ही पैदा رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاس پائے گھیرے بلا تیرے سجا نہیں ہو نگہ بات سونے ہو میرے آقا میرے مولا میری میں گل لمبی نہ اچھا مکمل الفاظ سپیکر میں بولے کافی الفاظ سمجھ نہیں آتے گھر میں کر درسا سور واحد جانور بغیر نہیں سولہ آخیا گیا یہ مردی مادی گیرت نہیں مشترکہ کا رل کے مادی استعمال کرنا ایسے جانور دا کام ہے کوئی جانور اگر ہو سفر دکھا چے میں نک و دا چا دا قسم خدا بھی کر کے کی رب لب وا شریق مولا ہر نبی ندی کی شریت سلانتی جانور نو نرام رکھے معلوم ہو یا وجہ جانور ن سلین بن جانا گلارت ہون دی وجہ نہ مولا دی بال گال انسان دی قدر کتوں ہو جا بگیرت ہوگا مادھی بغیرت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 میرے کو کتاب ہے قدوری شریف اسے دو شرح نے ال جوہر پور اور ایک دوسری شرح مختصر جوہرا نی متلے گیر مہدب کیا مطلب مسائل دی تحدیب پوری نہیں بچ تنقیح نہیں پوری غیر مفتا بہ مسلے بھی ہیں لیکن اس دہاشے اتنے جڑی دجی شرح ہے شیخ میدانی دی ابدل شیخ گنمی میدانی دی فتوا شامی والے امام دے شگرد دی الباب فی شرحل کتاب اس کتاب جنے مسلے ہیں اور سارے فتوا دلے مسئلے مفتا بے مسلے نہ لکھے گئے اس لکھے کو دوری بھی سنانا تو وہ بھی سنانا سنا چھوڑا میرا بولو چا سبحان اللہ گل تو ودی ود پی ہے میں سفر بھی کرنا ہے. لیکن گل بڑی پتے لکھیا ہے بھئی جیڑے کتے کتے ورگے جانور چیتا بگیاڑ اس طرح دے درندے چپایا این بارے کہ یہ مالک اس طرح پڑھاوے سکھاوے سکھ پڑھانا کی سکھانا ہی ہے یہ سکھا کہ تین وار شکار دے چے کار قدوری شریف اچھے و تعلیم کلبے اور لباب ہے وہ نہ وہ ہی منسائے ائیترکل اقلا ثلاث مراتب تین بار چھڑے جانور تے ہرن تے کس جانور تین بار جانور نو نپ کھلوے زخمی کرے لیکن کھاوے وے نا توجہنی فرمایا کھا وے نا جدو یہ سفر تنہے سمجھ لوے تعلیم یافتہ ہوگی آل اللہ ہوں اللہ اکبر پڑھ کے نپ کلو زخمی کر کے یا مار کھلوے گاٹا نپ کے جانور ہلا لے آل توجہ نہیں فرمائی لیکن اہم ہے جی أو حال جانور جی تو پہنچ گیا تو پھر چھری پھیر لے یہ مار کھلوتا ہے تو حلال ہے ٹھیک ہے نا اچھا <تضاف> تو <تضاف> باقی فرمایا و تعلیم بازی و نہ ہی منت پے این یو باز گرجو چیل شکرا اس طرح دے دجے جانور جڑے جا کے تے پنجے نال شکار کر کے کھاند پرندے یہاں تعلیم ہفتہ کدو سمجھا جائے گا کہ جدوں تے راہ وچوں بلاؤ تے مالک دی آواز تے واپس آوے اے اے شریت نبی نبے میرے نبی دی شریعتری بری کی تو صدقے جب چڈیا بات سر آخے لگ جاوے کہ راہ چو واپس آوے سمجھ لے یہ تعلیم پا گیا ہے جڑا اپنے مالک دا ایڈا فرما بردار بن گیا ہوں یہ بھی مار کے پرندہ لیا تسم اللہ ہے اللہ اکبر پر پڑھ چی این دا ماریا بھی بولو چا نقتا کہڑا سمجھا اے لباب شرح لکھا لے آ تعلیم ترکو ما ہوا معلوف ہو آد فرمایا جہے ہیں نا درندے یہاں دی تعلیم دی علامت اور نشانی کی کہ جیڑی یہاں جانوروں دی نفس کی سفت آدت جب مک جاوے نفس کا پات ہو پلیت سفر تو نفس عادت گندی چھٹ جاوے اس لیے تعلیم پا گیا ہوں انسان والا کام کر چھوڑے گا گئی گل میدان ولیٹ کے چشتی لے آئی ایمان نالسو سجڑا نبی پاک بھی شریت در جانور پریادت چڈے گا نفس والی تا کے تعلیم یافتہ بن رہی شریعت دے اندر بھی بنا اسے ہفتہ ہے جس نفس دفتہ چھڈ نبی پاک گلام شفتوں میں رنگا اللہ تویں ہر کد آل ماخی کھلا تین پتا نہیں تعلیم تعلیم تعلیم سفا نمبر نبے دائل فلائل آ سوگل نجا کتاب امام محمد بن محمد مرسفی نو سو چھیاسٹھ ہجری دفاع آپ بڑیا لکھ لکھتے نفس دیا کہڑی کڑیاں نے انانوے سفے دب لکھ دوں بندے نے نفس دیا بھاریاں سفت تکبر आकड़ आप आपको व्डा जानना व्डा समझना जुल्मियानत दुनिया प्रस्ती दुनिया की हम खुद पसंदी ओजब जोब सुन दिया जा खोट मिलावट भुख का डर मैं बुख ना आ जाए यह बैरी सिफ़त से बुख डर रखना کہ میں دی دلیل مومن رب سونے یقین رکھے گا کدی بخ کا ڈر نہیں رکھے گا انہوں پتا جس مالک نے کل زندگی دینی ہے اس روزی کے بندوبست بھی کر دے बजुर्ग लोग फरमाते नहीं जानवरूख कद रोली नहीं फिक्री रखी रात को सौते रहे कभी सोचते सवेरे कितों खावे की करा नदी पाग भी शरीय के अंदर वाला है दोनों ही समझा जाता सजना जरा एक दिन की दे रोटी भी ना कोल रखे सारे آخو دیکھ بی بی کی گل سنا وا میرا بول چر سبحان اللہ آل آل چلو اج بی, بی واسطے بھی سبق آ جائے ویسے میرا ایک پورا موضوع ہے چند مسلمان علیم بیبیا وہ اندر میں بڑے واقعات بیان کیتے سن شاہ شجا کرمانی اللہ کے بڑے وڈے بلی ہوئے بادشاہ سن درویشی بادشاہ درویشی درویشی آئے بادشاہ درویشی آئے آپکار ہزی درویشی جب ملی یہ آپ سرکار کی ایک بیٹی سی آپ سرکار کا ارادہ ہوا بیٹی کی شادی کر آپ تورے نے کمان دے رہے سن تورے نے رشتہ لبھن کی خاطر ایک درویش مسجد جا لگا مسجد اندر فقیر درویش بہت آدمی آ فرما نے مرمائن کا رشتہ تو کر آیا وا ہاں اللہ دا فقیر سی تو بادشاہوں فکیری چاہے آپ سرکار نے فرمایا اٹھ چل میں تینوں اپنی دھی دینا इतने अकल मर गई दुनिया भी जड़ी कोठी पैरों वेखे भावे दला बैठा हो भावे धी द हो रही बर्बाद चकरे बचाव की बजाय लुटा छोड़े आप भी लुट छोड़े सजना थ जाव आपने दरवे लप्या लै गए निका पड़ा छे दरवेश आख लाबा نکاح پڑا ہی مگر میں ہے درویش میرے کو آخ ل کوئی پیسہ پوسا دولت کو کونی آپ فرما دے لوگ ویا بھی تم کیا آپ بچی ٹوڑ دیتی ہے ہوں شہر نے شوہر گھر والی نکد ہے آ ادھی روٹی ادھی روٹی دتی ادھی لکا لئی ادھی روٹی دیتی, روٹی دیتی آن دی آ کھا لیے ادی روٹی دونوں رڑ کے کھا دی سویر ہوئی شوہر پھر ادھی روٹی کدی آدھا بخت والی اے اے روٹی آ کھا لیے وہ آخ دی کتوں آئی آت روٹی پوری تھی ادھی میں کھوائی تھی ادی بچا چڈیے ہوں اسے بندہ سی مرد دروش سی اور بی بی دا حال سن بیبی بی آخری مینو تو کسی بائیمان لال ہی میرے والد ملن سے ویا چڈیا آئے جنہوں رب تو یقین کوئی نہیں ہے رات کو رو ادی روٹی لکا کے رکھی کھلائے باپ نے شکایت کی ابا مینو کال ویا چڈیا رب تو یقین کوئی نی. اے ادی روٹی بچائی کلا سجنا اے بی, بی, بی یقین آلی سی. او سد کے جامع. اے تے اس ویلے دے بی بی دا یقین سی. جس باپ دی بیٹی بی بی بی دا یقین دیں اے اس باپ دا یقین کی ہوے گا سمجھ لگیے وہ اتنے تو قوم پتا نہیں بال جمدا نہیں تو فکر ٹوکر دی پہلے نہ کھوتا فکر رکھے سو دیا نہ کتا رکھے نہ سور رکھے کوئی جانور نہ رکھے تو میں دو لے سو سو سال دی فکر رکھ کے ستے پایا بلکہ ہوں دن نے بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان محل. مرمائن کا رشتہ کرایا اللہ کا فکیر سی چاہے فکیری سرکار نے فرمایا اٹھ چل میں تیو اپنی دھی دینا وا इतने अकल मर गई दुनिया की जड़ी कोठी पैरों वेखे भावे बिच दला बैठा हुए। धीदी हो भावे धीनी हो रही इनत बर्बाद चकरे बचाव की बजाय लुटा छोड़े आप भी लुट छोड़े सजना थन के जाव आपने दरवे लप ल गए नि पड़ा छेडे दरवे आख दे बाबा نکا پر آئے ہی مگر میں ہے درویش میرے کو آ ویخ کوئی پیسہ پوسا دولت کو نہیں آپ فرما نے میا بھی بچی توڑ دیتی ہے ہن شوہر نے شوہر گھر والی نو آخد ہے آ ادی آد روٹی ادھی روٹی دتی ادھی لکا لئی ادھی روٹی دتی آ کھا لئیے ادھی روٹی دوما رڑ کے کھا دی سویر ہوئی شوہر پھر ادھی روٹی کدی آدھا بخت والی اے, اے روٹی آ کھا لیے وہ آخری کتوں آئی آندہ رات آت روٹی پوری تھی ادھی میں کھلائی تھی ادی بچا چی ہوں بندہ سی مرد درویز سی اور بی بی دا حال سن بی, بی آخ لیے مینو تو کسی بےمان لال ہی میرے والد مل مس و چڑیا ہوے جنوں رب تے یقین کوئی نہیں ہے رات کو رو ادی روٹی لکا کے رکھی کھلائے شکایت کیڈیائی اے ادی روٹی مچائی کلا سجنا یہ بی سد کے جا تے اس ویلے بیبیا کا یقین سی جس باپ دی بیٹی کا یقین دے اس باپ کا یقین کی ہوئے گا سمجھ لگی ہے سبحان اللہ او قوم پتہ نہیں بال جمدا نہیں تے فکر ٹکر دی پہلے نہ کھوتا فکر رکھے ساوندیاں نہ کتا رکھے نہ سور رکھے کوئی جانور نہ رکھے تو میں دو لتا والے 100 100 سال دی فکر رکھ کے سوتے پئے بلکہ ہن تے آندے نے بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان آبادی بڑھے گی تو کہاں سے کھائیں گے یہ سکولوں کے سبق نے اللہ دلانے پہلی بھی کتاب تو جوں شروع ہوتا ہے آبادی ہماری سب سے بڑی پریشانی آبادی کیوں ہے امت برباد نہ ہو تو تعلیم اڑ کے دی کافر بننا تعلیم دا تے مقصد سی کہ خوف پک دقی ہوے بزرگ فرماندن مولا تے انج یقین ہوے مومن دا جنگل بیابان ہوے داخل میلوں کاخل ہوگا کچھ نہ کچھ کول ہے تے شیطان وسوسہ پایا خرچہ تھوڑا ہی سفر لما کی کریں گا تو او چک کے او نال اڑا خرچہ بھی پڑا سکتے کیا کہ بھائی ماں نا یہ رب نال میں بے یقین پہ بڑا ہوں نا ہے جنگل جانور پہ پال دا ہے ایک میں ہوں دے نہیں <متابع> <متابع> <متابع> <متابع> نہیں <فرمایے> <متابع> <متابع> گل نہیں پلان دا توجہ نہیں فرمائیے مرہیں ایک گل میں کیوں کیتی ہے تاں کیتی ہے کہ ایک قوم اس اس سے فکر نال بھائی ماں نوئی بھائی اصلا <متابع> <متابع> <متابع> جن برباد ہویا نا لے گیا مولویا بھی لے گیا پیران بھی لے گیا حاقم سارا لیا بس گل ہے سڈا کلندر اقبال فرماندہ سنا اقبال فرماندا دل کی ن شاہی شکم سامان موت دل کی آدادی شہن شاہ ہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم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 کو نہ تو پہچان اور پہچانے تو ہے تیرے گدا تارا جم جم مخف جمشےدا جمشےد بادشاہ ہوا اکبال آدھا ہو جی اپنے راجک نہ پچھانے تو, تو ہر بادشاہ کمینے دا ٹٹو بنے گا تو جی ایک رب نو پچھاڑ لوے نا دارہ تے جمشید ورگے بادشاہ تیرے گلام ہو گے وہ بولو مرے یہ ٹکر نوارو بال جما نہیں ڈی ایس پی بناؤں گا جمیا نہیں ہالے ڈی ایس پی بناو گا میں آیا مرے نار نکلے پتا نہیں کتی کا بچہ کہی بلا ہے <س metallise> اج کیوں مدرسے وکے ایمان نال دسو اے. مومن وکے کیوں وکے کیوں وکیا وکیا کیوں ہے ایمان نال دسو اچھا سولہ نیتلے یوتیا کے مگر چلتے پائیں گے نہیں ڑی وجہ نال ہاتھ پھیرو کیونکہ بخت دوزخ ہے جی میں دوز نہیں نہ فریندا یہ بخت والا نہیں فریندا ایک سرائکی دا شاعر گزریا ہے وہ آدھے ہر تھی میںگیا بیتی ہو جا اور ڈیڈا ہوں تا ڈا تگیا نیتی اجاڑ ڈےڈا میں تیریتاڑ ڈےڈا جی کسی آج رن ویچی اسی وجہ دفتر لائی اسی وجہ ہر پاس لوائی لوائی گیا لوائی گیا اسی وجہ چڑھائی گیا چڑھائی گیا اسی وجہ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 قرآن کتابِ خدا تِ عمل نہ کرنا لینو اللہ قرآن ایسے عالم کتھے انو تھڑو انسان بھی نہیں آکھیا راب فرمان دائے کام اثل الحمار یحمل اصفاراہ سر ملو تورم یخ ملو کما سال مارے یلو ارمایا جنہوں نے سات دیتی ان لکی تو لم ی میں لوہا اللہ ای فرمایا انہیں پڑھی نہیں قرآن دا پہنا ہو رہے قرآن کا اپنے چکنا ہو رہے ہاں پڑھنا ہو رہے پڑھتے توتا بھی لینا تو قرآن دہف بن جا کہ نہیں ہوئے کیسٹ جی قرآن نو خالی محفوظ کر رہا کمال ہے تو, تو کیسٹ بھی کی کھڑی توجہ توجونی فرمائی دسو ایمان لال دسو کیس طرح چ قرآن ہے کہ نہیں کیسر جنت جائے گی کیوں پورا قرآن اور میں قسم کر کے آنا کیسڑ چ جنت نہیں جانا کیسر دو سخت نہیں جانا جدو قرآن دے عمل نہیں تو چاہی فرد ہے یہ دودھ لکھ جائے گا یہ جی دی فضیلت تھی آئی نا وہ تدھوری سنی آئی ہاں جی کیونکہ ہوں ہر پاس وجدی پی یہ ڈنڈی ہر کسی نے غلط مانے کر کے اپنا کڑ کچھ چاریا جی کوئی ویٹ لفٹر ہے. جم کلب آدھے وہ جنگ باڈی بلڈر بن ہیں وہ بئی مان لکھی کھڑے الْمومن احب عند ال من المومن کبیو طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے بڑی بےمان قوم ساری بن گئی ہے بھائی دھوائی خدا دی جبریل امین حیران ہوتا ہو سی بھائی یہ پتہ نہیں کتوں مانے کڈی آنجر ہوا ننگا کلائے کچھی کی چڈی چڈی چڈی پا کے لانت بوتھے تو لڑے پھٹتا کیوں پیا کافر واسطے نہیں پہ فٹا اس واسطے پہ فکد ہے جی محلے چواں تے کوئی لڑ پوے دا مسلمان براوا دونوں پالنے کنجرا تیار ہوا آخر آخر کی پیا ننگا نگا تے مسلمانوں کا دشمن کافر بڑی میں لڑنا ادھر کی تو گل آیا مول بھی مرؤ <laughs> <سيح> آواز تے فخر تے غرور پھر جان کے بنین پا گے سوڑی تاکہ اندر ڈمبر واہ بنے پے ارن گے بدار جو بدا ہم چوڑے بدار سوڑے اور کیتا حرام کام ش نبی پاک نے فرمایا وقت آئے گا یوہیبو نے سمانتا یوہبو نے سمانتا بخاری کی ادیس ہے نے فرمایا وقت آئے گا جب دور پہ پہلا, پہلا دور آنے اور پہلا مقصد اس لیے بندے موٹے ہون پسند کر گے حدیث مروڑ تروڑ کے غلط مانا کر کے ہوں مطلب کی لکھا ہے ربٹا پسندری پایا گا کیوں بے باہ لاک بکری ملتانی دے ایڈے اڈلے آئے سن تو وجہ نہیں فرمائی دے صدیق کے اکبر دبلے پتلے سن جہرا نبیا تو بعد بندے اللہ نو سب تو بڑا پسند آیا وہ ایڈے دبلے پتلے سن گلہ مبارک انہوں چپکیا سن چادر مبارک بندے سن تے کھلوندی نہیں سیٹاں گٹیاں تو تھلے ٹر جانی چادر دا تھلے والا پاسا حضور سرکار نے جدوں فرمایا کپڑا جہا گٹیاں تو تھلے جانم جائے گ ابو بکر ارد کر لگے حضور میرا کی بنتی آپ فرما تھی کرنا تک راستے ہوں ایڈا دبلا پتلا پسند کیوں آیا جم یہ دا اے اپنے آپ رب کا وقم بڑائی کام سارے حرام دیتے حدیث بدلی کھڑا ہے حالانکہ مانا ادا کیے المومن رو قبی و حب من المومن دعیفے ادا لفظ خود مومن دا لفظ پہ دست دائے علت وجہ علت علت پہ دست دائے کے وجہ کیے اللہ نو محبوب کیوں ہوئے ایمان دی وجہ نال مانا کی بنے گا جس مومن دا ایمان زیادہ مضبوط ہے کمزور ایمان آلے لارو اللہ نو زیادہ پسند ہوئے گا مانا اے ماننا تے لے کنجر کدھر گئے اسی طرح صفائی گوورمنٹ سفائی کرا ہوتہ ایمان صفائی نصف ایمان ہے سفائی میں آتری دے سڑکاں دی صفائی ادھا ایمان ہے تے چوڑے پکے ایمان آنے کیوں میں کہے کہ تھوڑا ٹھیکا لائی کرنے کیوں بھائی اسی طرح <سترح> ایمان نال <نارکا Berlin> ایمان ہوئی کلی اتلاب علما والا وہ بھی سی حاصل کرو چاہے چین جانا بڑے پڑے اتری دار نبی پاک دی شریعت کافر دی سنگت بہنا آرام ہے <احسن> توجہ نہیں وہ فرمائی یار <تصفح> او کافر کی برا مسلمان ہوئے نا تو شریت آدھی آگت نہ بھائے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 بدرک لوگ فرما رہے چنگے بندے بھی سببت یاروک دودا بھائی ملے والے سمجھ آئی کوئی نہ برا بندہ سوبت یا روہ دکان لوہا کپڑے تھا کنج کنج بہی گے چڑگا پیڑ ضرور پہن ایمانس جیڑی شریعت برے مسلمان دی سنگت نہیں بہن دی اور شریت کی آخنا کافر استاد بنا کیا استاد بغیر سنگت توجہ نہیں فرمائی ہوں جنہ آؤتری دیا شریعت دا ایڈا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا وہ قوم دن راہبر مڑ میں سمجھ بعدوں دے اگوں لگ پیا کان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 مالو ہاں تا جانوروں تو بات تارے ماشا بنیا نہ کوئی آجزی ہے کسے نہ کوئی مولا تے یقین ہے نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی حیا ہے نہ وڈیاں دا ادب ہے نہ اللہ رسول دی محبت نہ نا رب نال خلوص ہے نہ نا دین خلوص ہے نہ خدا دا خوف ہے ہر چنگی صفت ختم جیویں میں کوئی تعلیم پڑھتا جا بیمان تو بیمان کیوں بئیمان دفیا اے جڑے شیخ صاحب شےخ محمد رفیق انہاں اپنے والد کی گلوں میں نے سنائی سیانے لوگ سن کبل رہ گئے یہاں من سوائی میرا والد سولہ من وزن چکے ایک سو ترائے پوڑیاں چڑھ گیا جبانی اپنی سات من کی بوری تو بڑھےپے چی چن خیر اس گل گال کے سانوں سبق پڑھا سن والد صاحب آ پ मैं जदों की होश संभाली है ना मैं बदकारी नहीं की ताकत सीता ताकत होली जी सादरी तैयार हो फार्मी चूचे इन दे तू दो मन की बोरी रख ते चुक जायर पी होंगी गई जे खो भेड़ खुब गई ना भेड़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 ایڈا چوچا اگوں گانا لگا کھڑا ٹی وی چکلے جیا تو سکول دی ہر کتاب تے چوچی تے چوچا فوٹو اتنے لگی ہو سکے جن سپرستی بدکاری تے کا سبق چوتھے سال سے شروع تاں کر کے آج تو پنجاز سال پہلوں بھی سال پی پی سال دے کے نوجوانوں نو پتا نہیں ہوتا برائی کی ہوں کیوں, کیوں بھائی اتنے جڑے بابے بیٹھے ہونا پتا ہونا کیوں حضرت ہوں چوتھے سال کا سکا برا نال بدکاری تے لگا کلا میرے کو کل آ گیا لاہور اخبار کا ایک صحافی ہی اکبر ان کا نام سے منوں کہ پتر اپنے لے آدے آتا آن میں آ گیا تو مینو مرا جیتے مرنا میں میرے گال کیوں لگوں میں تمہیں کد نہیں مراوا آدھا میں اج اپنے ایک دوست کے گھر گیا وا بھٹھے ہاں مہمان بیٹھے آ ماں پیو بیٹھا چوتے چار سال کا ایک برا پانچ سال کا دوجا سڈے سامنے ستھن کھول کے पंजे साल चौथे साल बुराई शुरू कर दी जाए सक्का पर चार दा हाले। दुनिया का जीवन जो के कहनी सामू मरा मैं आख्या मैं, मैं तेन मरा नहीं मेरे सिर न लग तेरी मेहरबानी मैं तेन इना आखांगा अपन जे बचाने तो सकूल चो कल टीवी घर चो टीवी चा कद इधरों सकूल च ना जा फिर वेखिए हजा आ नहीं आ شاہ صاحب بیٹھے نے اقبال شاہ صاحب سامنے دے اے ایڈا سارا بچہ سکھر چو میرے آیا سکھر چو اتنا بالکل ایڈا سارا ہے سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری وہ میرے کو آ کے ان تکری انہوں نے پوچھو تسا شاہ جی کہڑی کہڑی چیزوں کے خلاف جی وہ آدھے تین چیزاں ٹی وی سکول قسم خدا بھی ویخو ہے رنگ میں اوکے کسی سکھر سوال کیا شاہ جی تو پیسے دئیے ٹی وی ویکو گے پیسے دئیے ٹی وی ویکو گے شاہ اریا گئی جانے سر مبارک تو اتر سکتا ہے ٹی وی نہیں ویک سکتا ان بال جب جو جوان ہو گئے کیوں جوانی نہ بنے کیوں کام نہ ہوا نہ ہو گئے؟ کیوں غیرہ کیوں سفت نہ ایمان درس تعلیم حاصل کرفت کا میری تعلیم ایک کتابو ایک علم سنن آڑھ نال ہی عالم بن جفا دے صحابہ پڑھے نہیں سنیا سن کے دے تعناتے عالم بنے اسی واسطے جڑے سوفیا فکرا لوگ نے انہاں دی سنگت بہن والا گلان حق دیاں سنن والا قسم خدا کی کتاباں پڑھ والے کھلیا کر کے معاشرے دے دن اب تین شیطانیت نظر آ رہی ہے ہر پاسے انسانیت نہیں کیوں جو تعلیم شیطان بنا رہی ہے ہن آخری گل پیا کرنا آ بہدین دکری یونیورسٹی جان د نام میں رکھا ابو جہل یونیورسٹی کیونکہ یونیورسٹی ولیاں دے نال نہیں ہوں یونیورسٹی یہودیاں شیتانہ کی ہوں دے مدرسے ہوتے ہوں آ یہ دو کتاب اس یونیورسٹی کے نساب دیا نے ماشر خیال اصالی بے نفر اردو یہاں دونوں کتابیں چ لکھا ہے شیطان بھی پیغمبر ہے اور جہے دی کی نگاہ شیطان پیغمبر ہے وہ برائی تو بچن گے اگر حوالہ غلط ہو میں زبان وٹان کتابیں پڑیں گے سامنے کر کے ہر بری صفت اج ویچے ہر چنگی سفت بند مک گئی اور عوام جٹ بندے وی آ بیٹھ بٹھ قسم خدا دی کہ یار پتنی روان بن کے گیا بندے رہے نہیں ایک بابا سی ایک ڈرائیور ملیا تو آٹل میں چاہ پہ پینا تے ایک بابا بیٹھا میں بابے آخیا پتر گل بابے آخر بابا جی گل سنا بابا نے پتر کی گل تین سناوا بس نہیں لے پالو ایسا گھروں نکلتے سا باہر تے دے سا کوئی کتا بیلا نہ, نہ مل جائے کوئی سپ اٹھواں نہ مل جائے ہوں گھروں باہر نکلنے تو ڈرنے کو بندہ نہ مل جائے انسان ہے تعلیم جانور تو انسان بنا دی انسان تو جانور تو نہیں بنا دیئے کی دی لانت لانت ساڈے تک پی گئی اصل ان تعلیم پہ جی جانور نو انسان کی بنانا سی انسان نو جانور اور جنہ سورہ دی نگاہ شیطان چنگا ہوے تو تھنڈو نبی ہوئے پیغمبر ہوے تو اللہ دا محرم ممراض ہوے لانتی کی کی جنسا تیار ہو تعلیم کی غرض و غایت اہی آئی علامت اہی آئی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 جو مولوی کرایہ لے کر نہ پہنچے یا جلسہ کی وجہ سے منسوخ ہو جائے تو پھر وہ کرایہ مولوی کو واپس کرنا لازمی ہے یا نہیں لازمی ہے اگر میرے پارے لکھے کہ کدھر میں غلطی کر بیٹھا تو میرے گھوڑے لے لو اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے نہیں میں ایم اے کر دے یہ گلیں نکل رہی میں ملتان انوار لو تنظیم دا امتحان قدید ایک دن ایک دن غلطی نال پڑھ کے تے الحمدللہ جدو اللہ تعالی سمجھ سوچتا فرمائی میں ساڑ دی, سار دی آپ کے خطاب کے لیے مدرسہ فیضانس مالا کن بارہ کوشش کے باوجود مفتی رفیق صاحب محتمر مدرسہ نے اجازت نہیں ہم نے وجہ معلوم کی تو فرمایا رفیق کیا مفتی اسماض اللہ خطاب پر پابندی بیان کی ہے پوچھو پوچھو باقی مولانا اس گل تو پچھوں مجبور نے غیر عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے یہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول و کالج کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل یہ سی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا وہ بڑی مشکل ہوئی ایمان پہ آخ بڑی اور ہاں جی باقی گل یہ بھائی یہ بختالی قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ یہ رن دے جتی لے تو رن آدھی مسند ہی نہیں <سؤال> بزرگ فرماندے نے کمینی رن کی نشانی ہوں وہ مرد کی خریدی شاہ پسند نہیں کہ کیوں آدھی ہے جی پسند کر لی تو میں جا سو چنگی بھی لے جائے گا آ کے خطرہ نہ مرادا میرے دگے تو الٹا ویلا کٹا متے لگ گیا وی شہ لپڑا لو تی جانی ہون را بابا ہر تھانے ہون باقی گلیا بھی غیر عورت ان گلوں کرے نہ بندہ بچا اج تر ہوگا ودیا کھڑا ہے تو جی کوئی آ بھی جاتی ہے بخت والی تو کرخت لہجے چ بولیا جی اندر نظر اپنیا بچاؤ تھلے رکھو نگاہ وہ وو ہی نا پر ہوں کون میں بچن بچن والی گل اور شاید کا شان نزول کیا اور شاید کا صحیح مانا کیا کال رسول قرآن مہجور یہ آم ترجمے قرآن پاک دے لکھے وہ گلا سوال کرنے والے اس بارے میں مساجد کو مزجن کرنا سنگ مرور وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی یا ثواب ہے مسل لکھے کرنی ہے سا یہ مسئلے ملتان جو تو ان کو نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد شاہد نے کادر ادبی جو تاریر کیا سیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل یہاں جو انہیں لکھا سی لکھا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 لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول اور کالج کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل یہ سی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہوئی ایمان پہ اکھ بچا بڑی اور ہاں جی باقی گل یہ بھائی یہ بخت والی قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ اے رن میں جتی لا دے تو رانا بھی منتھ پسند ہی نہیں بزرگ فرماند نے کمی نہیں رن کی نشانی ہوتی وہ مرد کی خریدی شہ پسند نہیں کرتی کیوں آ جس کر لی تو میم جا سا وہ چنگی بھی لے جائے گا تو آ کے خطرہ نہ مرادا میرے تگے تلٹا ویلا کٹا متے لگ گیا وی شہ لپڑا لو تی جانی ہوں را بابا ہر تھان سے ہوں باقی گلیا بھی غیر عورت ان گلیں انج کرے نہ بندہ بچا اج تو دور ہوگا ودیا کھڑا تو جی کوئی آ بھی جاتی بخت والی تو کرخت لہجے بولیا نال اندر نظر اپنیا بچاؤ تھلے رکھو نگاہ وہ ویخو ہی نہ پر ہوں کون میں یہ بچن بچن والی گل کو شاید کا شان ندول کیا اور شاید کا صحیح مانا کیا کال رفولو یار قرآن مہجور قرآن پاک لکھے ان سوال کرنے والے کو اس بارے میں مساجد کو مزین کرنا سنگ مرور وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی یا ثواب ہے ہوں مسئلے لکھے نے میں بیان کردہ گھنٹہ ایک ایک مسلے کا پھر لگ جائیں میں کھاریاں تقریر کرنی ہے تو سو جنا یہ مسلے ملتان جو تمہیں ان کون دس گیا نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد شاہد کا در جو تاریر کیا سیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل یہاں جو انہیں لکھا ہے صحیح لکھا ہے کیا عورت کا تبلیغ کرنا جائد ہے مرد دین پھیلا لیا باقی رن رہ گئی بابا ہوں تے آؤ تیرول کادری ات رن کا جلوس کٹایا ہے بیروت کو بچا کر دم لیں گی میں کافر بھی آخن گے بھی مرد ہوں مر گئے ہوں رن دیا آئی فتح پہ اسلام کے ازواج میں سے کس نے تبلیخی ہے پہلا دا بندہ کوئی باہر نکل کے صاحب حضور سرکار دیا بیبیا کے بارے ثابت کرو کہ باہر گھر چنے نکل کے کسی کے گھر گئی ہوا دے متاہرات کو آ کے پچھ پوچھتی سن وہ شرح پوچھتی سن بیبیا پاک اپنے گھر چیٹیا مسلے دس چن دیا سن تو ہوں نہ وقت نہ ہزور کا گھر پاک کسے دے گھر اعتماد کوئی نہیں ساری دی دی گھر جاوے تے فری بچا کے واپس آئے ہوں مرد عورت نو گھر دسے عورت گھر بیٹھے آپ نے ایک جگہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ دیوبندیوں بندیوں کو عالم کہنا حرام ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی فتاویچ اور باقی کیا سڈے فقہ دیا اکثر کتاباں محدشین شروعات موٹا فتح تو اڈے واسطے کتاب جڑی عام مل جانی فتح ورد بیا. کسی بد مذہب کو عالم کہنا جائز نہیں فوجیاں نے گرم کیا ظلم کا بازار میں تو ٹر جاگا مڑ تے ظلم پہنا مفتیان نے کرام آپ کو ایجنڈا کے لیے کہا ہے تنظیم مدارے سالے تھارے کٹھے ہو کے ہوں میرے نال مناظرے تے تیار ہونازر میں کرنا کوئی نہیںجاجلا آخنا مناظرہ آخنا مناظرہ جدو گل، صحیح درست کے بارے معلوم نہ مشہورہ کرو حق معلوم کرنے میں حق کے بارے یقین ہے اور تنظیم کوفر یقین ہے اس واسطے میں مناظرہ نہیں مجادلہ کرنا جاگل ہوں بلتی ہے آسان نال تریقے بئیمانہ اور مجادلہ ہونا ہے اور وہ میں تاریخ سارا شرطوں وغیرہ طے ہو گئی ہیں تریخ ہوں ہو جانی ہے میں ہون جا لیا انشاءاللہ شاء اللہ جمعے تریخ ہو جانی ہے صحیح دشا دگے ہونا پروفیسر جگہ ہے ہاں جی ان دی خدمت سب انہیں کرا ہے اپنی تو نال اندھے ماہ میں کار ہو گئے تو فقی چشتی رب دی مدد ن جب یہاں سے سہاگا آ جھن پیا پہ دیکھ لیا سن لیا کی پی غزہ بدر میں قیدیوں سے مسلمان کے بچوں کو پڑھانے کے بارے میں کیا جب جھوٹے کردہ پتہ نہیں کتھے کتھے کی کچھ کیڑے اندر قیدیاں نے بدر سے حضور نے فرمایا او کی او میرے مولا میں کیا امریکہ افغانستان لڑ پے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 تر لندن دیکھی کڑے ہزار قیدیاں کوئی بفر ماند مرو قیدی جدو کریدے اسلے کئی وار قیدی با مشقت رکھی دے ہوں بھی جیل چکت کرائی جاندی ہے ون سمنی کسیوں تو پڑھائی را لکھائی رکھ کسی تو کسے نو کچھ اوکے قیدی ہوکار قیدیاں مشقت پا واستے فرمایا ہے ورنہ اور میں اس وقت بھی وی لکھن والے موجود سن بئی مانا کدیں کدیں کھچ لیا ہے؟ اور پھر سنو میں کن تاگا سٹنا سنو کنا تاگا سٹنا میرے آقا نامدار دے صحابہ دے بارے اس تو علاوہ قیدیاں تو علاوہ ثابت کرو میرے آکا نامدار سرکار نے نو فرمایا ہوے صحابہ نو تعلیم ہو کوئی مائی دلال ثابت کرے آکا نے میرے لفظ ہوے آقا نے فرمایا ہوے نو میرے صحابہ نو تعلیم دو جہا ثابت کر لو میں وڈا دے باقی تحقیق پوری سننی ہوگی تو کس کست پہ انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے انگریزی انگریزی زبان حرام کیوں ہے ایک لہدا موضوع انگریزی تعلیم علماء ماؤ مشائخ کی نظر میں ارب عجم دیر سو سال پرانے عالم شروع کی تن مشائق بزرگان دین ایک حوالہ تو پیر پٹھان دا سنانا کیونکہ سارے کشت نہیں لگو گے جان لو پیر تو سیوا میرا خاجا سلیمان تو سمی را خواجہ اللہ بخش تو سے زمان وقت دا ولی ردی اللہ تعالیٰ آپ اٹھے تیرے ملتان شریف آدھے سن حسین گاہی دن مولانا محمد موسا صاحب بڑے ولم سن اس وقت سن کچھ مول بھی آئے انہوں نے کیا مدرسہ بڑھائے چلو دعا فرماو آپ سریف لے گئے اگوں مدرسے کتاب انگلش کی دے کے اقبال موہے چمٹھا بٹھائے تاکہ لگن گے دیکھ گئے اگا تر جان گے دعا کرا جا بخشا ویکو ٹھیک ہے تعلیم سارا کچھ ٹھیک ہے آپ اتوں گزرے نہیں ہر والی اللہ لکلی وہ آدھے ہلو اڑ تعلیم آئی ہے ہزالہ بخش تو سویدھا والا سن آپ فرما رہے نہیں یہ مدرسہ نہیں مترسے محمود زبانی جا کے واقعہ واقع آپ نے فرمایا مدرسہ نہیں مترساں مترسا جان گٹری نے اور سمجھ لگی آپ نے فرمایا اتے میں دعا نکرے تھا پچھلے پیری ٹر گئے الحمد للہ میں اپنے چشتی بزرگوں دے گلوں کا پا بند جنہیں مزید بیانات کے حوالے سننے امن شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی دے محدس غماری دے محد زہ ارب والوں دے اور جناب جی اس دے چشتی بدرگاں دے نقش بندیاں سوہر ودیاں دے, دے چشتی نے بھار بھار کے اس یودیت مخالف سی وہ سرکر آ رہے ہیں جہاں یہودیت نو جی بھارت چوا لیا ہے انہیں تعلیم چوڑائی ہے کوئی مائی دلال مانوں ولیاں دے حوالے غلط ثابت کر دے سن میاں شیر ربانی جاندھ ہو جاندھے زمان سی شاہ صاحب مرشد آپ سرکار دے خطبات شیر ربانی میرے موجود نے خط خطبے ختبے اس لکھیا ہے ایک مولوی آیا مولوی فاضل دا امتحان دے کے لگا ہزور میں مولی فاضل کا امتحان ترتیب دیتا کوگریز پرتیب فاضل میں دعا کرو مطلب کی فی نوکری لگ جائے آپ فرمان نے چوڑا بن نہیں او اندھا کے کم بنا فرمایا خیالی پلا نہیں پکنے دلی خیالی پلا نہیں پکنے گا تے دے جاولوں دی تعلیم سارا کچھ بڑے گا چوڑا ہی بن جاوے گا یہ تو مولی فاضل والے کا حشر پکڑتے ہیں تو جا سکا حوالے کو توڑ کے وکھاوے الحمد للہ मेरी कंध के पिछे हर अल्लाह का वली पिछ हखी खड़ा चिश्ती है हवाला क्डन वली का वली होवे वली वा हो ना भी धिया लंदा न हो पिछली बने बैठे काजी आंगो तो वजो नी फरमाई का नबी शरीय एक मुस्ताहब छो नी हों वाजब फारद सारा कुछ पीती खड़ा वली है है। अच्छा जी मुस्लिम تو اگے اللہ سونا اللہ ابو د ابو ادری امی دل شکل ادسر کپڑے ادی تائی ای دس دل دسدی تائی ایلو دسدی انگریز دے مسلم سکولیاں تو نبی دشمن دینے نبی دشمن اگریز دے پاری تو ہے تس انگریزی اگریزی اقل ماری کافر فرد یاری مسلم دے وسا پوری کیسٹ پوری نار تقبیر نار کی سالت رحمت دمین برسا مولا تن رحمت باری دو رحمت دمین برسا مواد رحمت باری داست جی وقت دی مدی دے چمنیا در باد بہاری داست جا سدا دیار کی ت یار ہے جی بہتر دے شکرانا پڑھیا بی نبی زاری داست جل شام کے سفر کی دا مہاری داست ہرسین نے دے چاہیے پورا پڑھیا دا داری داست حسین چاہی قرآن پڑھیا کربل کاری داست اپنے شان دا صدقہ کرو لجپال لجپالی کرا دیار بے کس کو تج نظر بھالی کے میں گلہ گارا یا رسول بل ملک توہے کونین دا والی پر دا یار دے چمو ون روی آرگا محبت لال وہ کرم کتا سوبان و شاہر شہر مدینے دے واہ کرم کیا سب بہان بچر مدی نے دے آیا نبیا تب سلطان آیا ندیاں کا بن سلطان تان بچاہر مدینے دے واہ کرم کتا سہان بچاہر مدینے دے ختم میرا آیا طرف عجیب ہے رب دا حبیب ہے رحمت الالمی جگ طبیب ہے سال بھی نصیب ہے ایہا رحمتی آئی اصل جھولی ویچا پائی گئی سکھ دی خدائی ہوس نزلی دکھایا شان شہر وار دے ظاہر ہو پہ نہ رسول دی رحمت پہ جھول دیا وہ رنگ آل چڑھیے اللہ دے مقبول دی اصل دے اصول دیا وہ نارا کلمے دگ سو گا سارے جگ لگے کفر کو, کو اگ نارا کل دا دگ لگ سونے گا سارے جگ لگی کفر کو کوگ تاہو بجان لگا شیطان شہر مدینے دے شیتانچہ گلی بچ بھی بی کارے کے تیاری ہے مڈی چائی ساری ہے وہ مڈی او گریب دی چاون کلو باری ہے داڑھی لاچاری ہے ہے آیا خیر اللہ لا بڈھی آ گارا کوئی مزدور کھیل چنی کرا کوئی مزدور جنیا چیا سونے درمان شہر مدینے دے وہ کرم کتا سبان و شہر مدینے دے بختے والے فارم مایا مڈی مائیں چند ہاں تو کتا پوچیں ہاں جوڑی آکے مائڑی بہدا ہاں کم تا تم آیا ڈھا متا بنے مڈی چا بولے خیروورا تُوہِ آیا جی چھامتا ونہِ مڈیچا بولے خیر و لورا ناپ دامن نہ تھی تو حیران ویچ شہر مدینے دے وہاں کرم کی تاس و بحال ویچ شہر مدینے دے ورطا کردامن مصطفیٰ دا بوٹھی بیر ویں دی پائی جنگل مو کرے دی پائی پکڑا من استفا دا بڑھی باہر وہی پئی جنگل منہ کریں پی ہے وہ جانگے پئی پی وہ نال پئی وطن چھوڑے پی جانگے پئی پی وہ کنالی پئی وطن چھوڑیں پی ہے بن پوچھے جایا کہ گنگڑی لہا مزدوری بھی دساں وج پوچے جایا جا چنڈڑی لہا مزدوری بھی ڈساں میں ہی جا کر گزران بارو کی مدی درم کتا شہر مدینے دے دن مزدوری دے کم تے دا فائدے تجے دا بن مزدوری دے کم تین دا فائدے تا پوچھے دا وہ جا کوئی نہ ہو گل نل لا اپنا بنے کوئی نہ ہو گل نل لا اپنا بنے دم کر میں بہت ہاں گھر کی تی نظر بڈھی بڑھ بودھ بہت تار وے قدرت دا سامان و شہر مدینے دے واہ کرم کتا سبان و شہر مدینے دے دلبا محبت نڈیا <coughs> کیا بستے والا نام دسا پتہ کوئی لا ت بنتیاں کیا بس تے والا نام ڈسا تو پتہ کوئی لا تو میں کرے گم گال ڈسا تو حال سنا تو لوکاں میں کرے گم گال ڈسا تو حال سنا تو و سائیں دی تا فرما جکرو ائے مولکا او ائے سائی ن تفرما جلکا وہ آئی ملی جا ہم ہم پڑھدا قرآن و شہر مدینے دے ہم محمد پڑھدا قرآن و شہر مدینے دے جم محمد ہیں کلمہ پڑھا جا دام لاچا جسو محمد نے کلمہ پڑھا چا دام دے کے کنو جان چھا چا بڑھا چا, چا وہ سائی کلمہ پڑھایا بڈی مت لگ پایا تھی اللہ یا تے سوایا تھوڑی دا مسلمان باب شہر مدی دے دے کرم سب ودی نے بندہ دا سن تو موم بندہ دا تب دشمن ہی نیچار تھی خبردار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 कुफार थी खबरदार पर करी फकीरा चौथी दुनिया दुश्मन ना कर दुनिया प्यार थी खबरदार मोमला तेरे दोस्त विचार चार दुश्मन चार दोस्त मोमला तेरे दोस्त विचार सुनते को ले तू यारी ला پہلا دوست ہے رب تا مدنی موستفا یاری لا تیجا دوست ہے روح تیرا تیجا دوست ہے روح تا دے روح کو روح دگی جا کے سنبل کے جا پر کری نی چوتھی آخرت دوستی کری نی فتی چوتھی آخرات دوستی کچھ آخرات دا سنبھل بنا سنبھل لے کے جا ہو نبی سی لئی یاری لئی زندگی اپنی سونی بنائی جائے جائے نبی سی لئی یاری لئی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 باولا کٹا کر تو با نہوںگوڑی ٹھہائی پار ہا کو سبحان اللہ جائ جے نبی سینال یاری لائی زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سینال یاری لائی سونے سونے دیتے فرما بچے کو دین پڑھا غیرت مند بنا سکول کالج جی تو بچا بھائی سکول کالج جی تو بچا کیوں بچ سکول ہے برائی پر آجان لا بچ سکول ہے برائی پر جی نبی سینل یاری لائی زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جائ نبی سینا لی سر تد سونی پگ خوش پی وے یہ تو جگ ہاں سر تد گن سونی پگ خوش پیا جگ سکون دے تو نہ لگ, لگ کیوں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 विशिया रखी ना आप देख ना देखी भी पीछे भैया कुछ न थी क्यों घरों कर तू युराई घरों कर तू ए बुराई पर जय नबी सही यारी जिंदगी अपनी सुनी बनाई जय जय जाए नबी सेनल यारी जिंदगी अपनी با جبی سے نل یاری لائی مسلم دم گیا غیر دا خون گورے بھائی شیر کے ہوئے مسلم دم گیا غیر دا خون عورت سن دی بیٹھی فون مسلے دمک گیا غیر دون مسل سن دی بیتی فون مہینہ جلائی ہو ج مہنا جلائی ہوئے باوے جن پر کن لو مسل بھی ایرت موقائی پر جی نبی سی نل یاری لی زندگی اپنی سوئی بنائی جائ جی نبی سی نل یاری لیت پی ٹی نچے نچتی بھی یہی کہنا وڈے دکھتے بچے عورت پی ٹی وی نچے وڈے دکھ دے دہ بچے دس موسلا ہونا کیا بچے دس مسلا پیڈا کیا بچے عورت ٹی وی تین نچتی پی مسل کی غیرت مکئی پر جئے نبی سی نل یاری لائی زندگی اپنی सुनी बनाई जाए जय नी सही नाल यारी लाई सिंधगी अपनी सुनी बनाई जाए जय न भी सही जये यारी लाई शेरत गौरव है जालम चलाएनी जुलम दो पत्र बच्चे को पिलाए कतरे जालम चलाए नी गौरे जालम चलाए नी जुलम दो पत्र بچے کو دے خطرے گینی مارے دے خطرے, گینی مارے دے خطرے کہیں کو گے